اور ہم نے اسمان سے پان اتارا ایک اندیزے پر پھر اسے زمے میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانی پر قادر ہے